ولي الصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف ليبقى بطيني رأيت واحد عشر كوكبهم والشمس والقبر رأيتهم لي الساجدين کا ل یا بلا <سلام> کسر یا کالا خوتی ک فی دول قیدا ان شیفان وَقَضَاهُ لِيَجْعَلَكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا تَمَّتْ عَلَىٰ آبَائِكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ صدق الله مولانا وزين إن الله يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زوخ شكر الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا سید حمیلام رحمت اللہ علم قیادیا محمد رسول اللہ حمدیاۃۃ وسلاۃ خادر مطلق الرحن الحدیف اکبار کا حد دعا فریاد فرماوے صدقہ مدمت محبوظ و خدا و پاک و صدقہ کلمہ حق بول لگے دو دوستو ۔ سورت یوسف شریف دی شریف. شمیعت و آغاز کیتا ہے توفیق نصیب فرما اور میری گفتگو واسطے بنا واسطے زندگی کے اندر انقلاب تبدیلی کا سامان دوستو پچھلی دفعہ میں اپنی گفتگو یوسف علیہ اپنے باپ دے سامنے بیان کیا اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید بیان فرما دے اذ قال یوسف والشمس والقمر تو مر تم ارج کہ یارہ ستارے سورج ہے چند ہے میں سجدہ کر رہے ہیں خواب آپ نے بیان فرمایا یارہ ستارے تعبیر بالکل واضح ہے آپ یارہ بھائی سن اگلی گل تھوڑی جی قابل توجہ میں جناب گزار کرنا پوری توجہ نال سمجھے ستارے تعبیر واضح ہے بیان کرا سجا تازی ہے سجد عبادت وغیرہ وغیرہ وغیر فرق بیان کرا اس باتاں اتنے ایک مسلا رہ جم سبل قمر و شم سبل قمر ترد د والدین یہ اللہ تعالیٰ دی دیتے خصوصی نائز خصوصی آپ میں اس گلونا تے خوابان دے حوالے دینا. کچھ نہ چلاواں بیٹھنا قیمتی باتیں جناب انہوں نے سامنے پیش کروں گا تصاغر سن سنو گے تو انشاءاللہ شاء کافی سارے مسائل حل ہو گے دوستو ادھر ویکھو شمسا ومر شمسا کمر تمراد والدین لیسا جی ہوں تماغ بوجھ پاس چاند سورج مراد کو چند سورج مراد کون نے والدین مگر سورج ہے والدہ مرد ہے یا والد مراد چاند والد مرد ہے یا والد مراد ہے اس نو میں میری بات کو سمجھ رہا یا جی نہیں سمجھ جی رہا میں کی کہہ رہا, مجھ مجھ رہا مجھ کہ آپ نے خواب کے اندر یار ستارے تبیر بالکل واضح یار ستارے تو براد کور نہیں آپ کے بھائی کرنا سورج تاب ہے یا باپ ہے ہے ایک ہی ہوئے گا دوسرا غور محاوریاں دی تبدیلی نال تعبیر بدل جاتی ہے بدل اے تعریورے سورج ہے نا یہ سورج یہ مکر ہے ادھر جدو سورج کی آخر چڑی ہوئی ہے یا چڑے ہوا بولو صحیح بولو صحیح سورج چڑھیا ہوا یا چڑی ہوئی چن مذکر استعمال چن چڑھے لہذا اتنی بات دینا آؤ اربی اندر اربی اندر چن مذکر ہے سورج بولنا اپنی اردو ہے نا اردو پنجابی بولی سورج ہے چن ہے تو ہے مسالا پیش کرا جنابر کہیں سمجھ لگ جانی ہے تالا شمس نہیں آلک تالا شم سو آ جائیں تا سورج میری گل سمجھ رہا ہو نتیجہ ایک پیش کرنا گل میں بدل اگر اگر اردو اردو تعبیر بدل جانا چاند پھر بھی تعبیر بیٹے ادھر کوئی بند ہے اردو آ کے ترے کو یار خواب کے چاند ویخ تعبیر پتر سورج ویک تابیر نہ آلے, مگر اربی یاد رکھو چند مجکر ہے نتیجہ ہی نکلیا چند تم حدرت یقوبل اور سورج تمر والی میری گل جنابرج آئی ہے یہ نہیں آئی میری معلوم تمراد والد مگر سورج تمراد والد نہیں والدہ نے سورج تمراد والدہ نے اور او چاند تمراد او والد حضرت یا پوٹ سلام انبروں نے بعد جیسے جیسے جیسے میں کہ خدا خدا بولو بالکل شتاوٹ ملاوٹ رسول اللہ نے گل ایک ایک معروف ہے کہ جڑا سہری سہری رات جدوک خواب آئے گا خواب عموماً کیا ہوں سچا خواب رسول اللہ تعالی وسلم نے فرمایا آپ نے جہاں بند جچ بولتا خواب سچا بہت اتنا ہی سچا یہ بات سمجھ آ گئی یا نہیں آئی ہونا ایک دو بات اصولی طور پر خواب دے حوالے تابیر سارے علماء مائک نے مستقل کتابیں بھی لکھن جس کے اصول بیان یاد رکھو سا خواب دیکھنے اے عالم غیب دیا خبر عالم غیب دیا خبر اندر ہر ایک بندے نو سمجھ نہیں آ سکتی اس کی تعبیر کیا ہے خصوصی لوگ رسول اللہ تعالی والی آپ سرکار حضرت کیا بات ہے اللہ تعالی نے دے بڑا فرمایا رین آخری حضور پاک, دی دی پاک دی والی پاک دی لونڈی دی پاک دی آگو بیٹے سن جنہاں نے اما پاک دا دو دو بھی پیتا حضرت امام محمد بن سیرین رضی اللہ نے اگر کرا اس آپ اللہ تعالیٰ نے بڑی مہارت نصیب فرمائی اور ہندوستان دے در اللہ تعالیٰ نے شیخ میں جناب بھی حضرت نبی مدینے دے تاجدار خواہ پانا سا آپ عموماً تعبیر واسطے حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے بات سمجھ آئی نہیں کر کے میں خواب دیکھا اس کی تعبیر کیا ہوئے سی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ رسول اللہ میم لگتا ہے جدو آپ نے گل سنی نا والے مسکرف ہے آپ نے فرمایا ابو بکر جی تعبیر تیار ہے تھوڑی دیر پہلے ہی میرے کو فرشتہ آیا خواب کر کے گیا سیدہ اے قینات سیدہ امہ آئیشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہ آپ فرماندین میں خواب ہے کیا کہ تین, تین، چانے چڑے رہے ہیں تلو ہوئے نے پھر تینے دے تینے ہی آکے غروب ہوئے نہیں تو میرے حجرے دے اندر غروب ہوئے تنبیہ الغافلین دے اندر فقی ابو اللہ ثمرقندی نے لکھا ہے جس وقت آپ نے خواب سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکارت سے ہم نے بیان کیتا آپ نے فرمایا تجربے چان بھی دفر ہو گیا جی جدو فاروق آدم کی واری آئی ہے اس وقت حضرت ابد اللہ باس نے دسی ہے کہ اما جی جی خواب دیکھا سا کہ تین تین چند دفر تیسرا چلو دفاع بڑی ہی تفصیل ہے بڑے عجائب ہاں حیران سن کئی نے خواب دیکھا جاندہ بڑا ہی کری ہو دماغ سے بڑا رو پہ انسان گھبراہ جاند مگر اس کی تعبیر بڑی سوہنی تعبیر بڑی سونی ہو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے خواب بڑا حسین المنظر ہے بڑا حسین المنظر ہے انسان خواب ہی دیکھتا ہے اکلدی ہے, خواہ انہیں تانک کیتا ہے سونا سوادی خواب بھیڑا ہے مگر اس کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی یعنی خواب حسین المنظر منظر ہوتا ہے مگر اس کی تعبیر اچھی نہیں ہوتی یہ یاد رکھو خواب تعبیر ضروری نہیں خواب دیکھا ہے خواب اچھا ہے تعبیر بھی اچھی ہوگی نا میں مثال دن گدا خواب کے اندر ویکھنا اُن کو حیثیت نہیں دیکھی جاتی مگر اگر قیدی دیکھے یہ تعبیر ہی ہے رہائی ہو جائے اگر بیمار دیکھے شفا میں یہ بھی ہے کہ خواب دیکھا گیا ہے اگر ہے بھی لگیا کو نہ بیماری بندہ اگ پہ لگی ہوا تاب اگ دیکھے گا تعبیر ہلاکت برف رہی اندھیرا چھا گیا تابیر کیسر پانی چلتا, چلتا بگدہ ویکھے پانی رکیانی چالے رہا ہے تعبیر خیر دے نہ آنے پانی ویکھے مگر ہے خیر نہ آنے پانی ویکھے رکیانی کالا ہے لا علاج مرض لگتا ہے ادھر میں کوئی اور میں مثال دینا خاص ہے نا خاص ایک ہے خوشت خاص ایک ہے ترگ خاص یاد رکھو تو پتہ ہے بظائر کے بدل محسوس ہی ہو سی اگر خشک گھاگ دیکھ کے گھاس دیکھے گا تعبیر اتنا سمجھنا یار اچھی نہیں ہوگی جتنا بندہ ترغ ہاس دیکھے سبز گھاس دیکھے پر علماء فرمادے نے اگر خوشک گھاگ پہ گھاس دیکھے گا اس تعبیر خیر دینا بس خیر ہی خیر ہے اور اگر سبز گھاس دیکھے گا اس تعبیر یاد رکھو کیا ہے ہے خوشی آسانی مگر نالو نال تنگی بھی ہے مشکل بھی ہے پریشانی سمجھ آ رہی ہے فرمایا سی آپ انہوں اللہ تعالیٰ نے کہ آپ دیکھو ایک بندہ آیا زور میں خواب دیکھ کہ یہ پٹ ہیں آپس جا اس اسی تعبیر کیا ہے آپ نے فرمایا تری نکاح تیرے نکاح ماں جس وقت تو تو پلا کیسی راکے اتنا خبر نہیں اتنا معلوم ہے لوگ دستے نے آیا جیری ماں سے بجیے تین جاڑیاں چلی گئی رو پی آخا میں मैंस मैंस सामने सामने خواب بیاں روج ہو آپ چہرے کا رنگ بدل گیا چہرے کا رنگ درد ہو گیا حضور کیا ہے خیر پریشان ہو گیا فرمایا یہ تبیر میری موت ہے ہفتے دریا انتقال ہو حضرت نے ہے کیا تعبیر جس وقت پوچھنے جھوٹ بول رہا خواب تو نہیں میں آپ نے فرمایا ابو ہنیفا وار بندہ دوسرا نہیں ویک سکتا تعبیر کیا ہے فرمایا فرمایا ہزور وجود انج ہے جس طرح دین ہے ہزور وجود انج ہے دین ہے جی تصا نبی علیہ سلا والسلام دا بکھرا وجود اکٹھا کر رہے ہو چیڑ نہیں کیتا ہے اگر بکھرا ہوا ہے امام آزم ابو ہنیفا علی رحما آپ نو رب سونا سلاحیت نسیف فرمائے گا ساری جیڑ بکھری گلاک کر کے اکٹھیا کر کے ان میں اصول بیان کرنا مگر ایک اور میں گل بیان کرنا دیکھو میں کیا بیان کر رہا کہ کئی بار خواب ایسا ہوتا ہے جہاں کری ہوظر ہے انسان گھبرا جانا ہے مگر اس کی تعبیر بہت عظیم ہوندی ہے مشہور بات ہے ہارون رشید جی گھر والی پرندے گھبراہی اتنا اتنا خواب قدرتی مام ابن سرین اللہ تعالیٰ خواب کی تابیر کیا ہے جس وقت پوچھنے گئی امام ابن سرین رب نے کیا کمال نسیم فرمایا تو تا دیکھا ہے جی ہاں جھوٹ بول رہی ہے تو نہیں دسنی جی آلم بڑا دسنا تو پہنا جس وقت جا کے دسیا پر میں جا کے بشارت دیا جی کہ رب سونا کوم لوگ جان انسان تو انسان رہ گیا جانور نفا دے دے انسان انسان جانور، جانور پیا زبان باہر آ جا سن آپ کے ساتھ ہزار دیرار کے اپنی ذاتی، اپنی ذاتی دولت خرچا کروا کے ایک نر ایک نر دا فراتی چو ایک پانی رہے اور پھر تین ہزار تقریبا تین ہزار مسافت تک ایتھے مکے تک پہنچائیے دن ان انسان, انسان رہ گئے ہویا ہوا یہ تبیر بیان کرن والا حضرت امام محمد ابن سیرین ایسے اللہ تعالیٰ ملک کے ہے اور ایسے مہارت نصیب جہان ہے غیب دا یاد رکھو ان دی تعبیر واسطے کتابہ کا مطالعہ بالکل ضروری ہے مگر جنی دیر تک غیب دے جہان نال مناسبت نہیں ہوئے کدے تعبیر دے در کمال پیدا نہیں اگلی گال سن لو یہ تھے میں چاند ایک اصولی باتاں پیش کرنا خواب ساڑے علماء نے بیان فرمایا ان اس مقام پہ اگلنا کیوں کر رہا تو ساتھ تفسیرہ اٹھاؤ گے نا مفسد تفسیرہ سارے تفسیرہ والے خواب دے حوالے دینا لیتے گفتگو کر نے تاں کر کے میں اس حوالے دینا لگفتگو کر رہا ہوا تو جنل بولو سبحان اللہ ان چاند ایک اصولی باتاں سنوں گے نا تو کافی وہاں آسان ہو جائے گا۔ نے فرمندے جنہ دلکے اپنا جہاں ذاتی مزاج اندر گیس پیدا ہو جانا نتیجہ ہے خواب ویک بالکل اوٹ پٹاغ جی سمجھ نہیں آ رہی تارے ویکے زمین تھے آسمان بالکل بےتوکا جا خواب بالکل بےتوکا جا خواب جے او انج دا جڑا خواب ہوندا ہے نا ਸਾਡੇ علماء فرماندے نے اس دی بالکل کوئی تعبیر نہیں ہوندی در حقیقت یہ اپنے مزاج دا مسئلہ ہوندا کھانا زیادہ کھا لیا پیٹ نے درگائش پیدا ہو گیا او دماغ وچ چڑھدا ہے جینی وجہ نال او خیالات عجیب جکسم دے شروع ہو جاندے نے اس خواب دی تعبیر دی نہ ਲੋڑ ہوندی تے نہ پوچھنا پینا تے نہ ہی او دی تعبیر ہوندی ہے سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی توجہ سبحان ایک دوسرا, دوسرا, دوسرا, دوسرا, دوسرا بعض ہے نعمت قدردار بندہ خواب کے بہت نقصان ہو گیا وہ گبرا اٹھتا ہے جکد مک کھلدی شکر ہے یار ایڈے وڈے نقصان تو بچ گئے اور راب سونا اصل دی قدر پا چلیا. پھر نے. اگر میں چاہتا تیرے نہ اے سلوک نہیں کر سکتا پر ویک میرا احسان میں یہ سلوک کیتا تن. دو نہیں کیا تی رکھا تر آسانیا میں قدرے نعمت واسطے بھی کئی ورا خواب بندے کو قتل ہو گیا بندے دا مالی نقصان ہو, ہو گیا بندہ اٹھتا ہے وہ ہو چنگا ہوا ماڑے تھا میں تو بڑا گبراہ گیا سی، خواب سی اللہ تعالیٰ بیر فرمائی بچت ہو دو قسم دے خواب. تیسرا کئی تی بار خواب ذاتی خیالات متمسل ذاتی خیالات متمسل ہوتے ہیں خیالات آتے مثالی صورت اختیار کر جانے یعنی انسان جو سوچتا ہے نا وہی وہ خواب بن کے اندر سامنے آ رہا ادھر بکھو. این جب بندہ سوچتا رہا یار پیسے کی جان خواب روپیہ گڈے کے لگے لگے وہ خواب کیا ہے آ کے پوچھو جی میں پیسے دیکھے نے خواب دن کی تبھیر ہوئے گی مڑ کے کی تبھیر ہوئے گی بھی کوئی تبھیر نہیں ہے جو توچتا رہی خیالات متمسل ہو کے خواب بن نہیں آ رہی بندر سارا دن پل ویچ دیکھ رہا پھل کھا رہا ہے ہے پوری تو ہوئی نہیں گل یہ تبیرا ہے ضروری ہے کہ نالوں بھی لو جان بھی تو کم کی کرنا سمجھ آئی ہے اس طریقے خواب ہے تھلے والی ہو جائے گی اگر میں جبانوں دیا کہانی چھیڑ دیتی ہیں نا خیالات خوابان چیڑ دتا تو پھر یہ ہے کہ گل ہوئے پاس چلی جا رہی میں بعد خواب آتے نے جنوبی تسلی لاتے شیتانی شیتان بندہ مومن پرشان کریتی خواب آ جائے خواب آومن نو پریشان کربیر تعلقہ بھی تابیر, دینال کوئی, تعلق تابیر دینال بولو کوئی تعلق نہیں ہوں اگلی خواب دی کہ سمیت جنو آخ دینے الہا ربانی او خواب جنہ دی کیا ہوندی ہے بلکل واضح تعبیر ہوندی ہے جیرے قابلِ تعبیر ہوندے نے اور او علماء سادیا نے فرمایا دس شہیاں ہی ہیں جدیاں نے اگر تصا خواب کے اندر ویک لیا نے یاد رکھا جی دی ضرور تعبیر ہوئے نہیں ہو سکی شہ فرمایا نبی شہ فرشتہ شہر ویخیا چوتھی شہدگار بندہ رب ولی ویخیا پنج شہ چند ویخیا چیو شہ سورج ویکیا ستویں شہ ستارے ویکے نے اٹھویں شہ آسمان ہے نویں شہ فدل ہے اور میں شہ بارش ہے اگر خواب دے اندر ویکھیاں جان اے خواب بناوٹی شیطانی فضول نہیں ہو سکتا ا دی تعبیر ضرور ہوئے گی انہی گل جناب انہوں نے ایک میں جڑی دسی اے خواباں دے حوالے نال سمجھ آئی ہے یہ نہیں آئی لہذا اون ذرا خواب تو باہر نکلن دی کوشش کرا جتا اپن مجید والے پاس سبحان اللہ اللہ رب جل و حضرت, حضرت آپ نے اللہ فرما ہے, ت فرمان ہے, ہے، توجہ دا دا حضرت their their. They, حضرت آپ نے آبا تھے معنی ابو نہیں ابو جی بنے گا معنی کیا بنے گا ابو جی بنے گا ماں پیو ایک داد جنہ دے اندر کامل اور سچی محبت محبت محبت محمد محبت محمد ہے سچی محبت ہے تا کر کے حدیثاں دے اندر ائے جدوں رب نے اپنی محبت سمجھانی سی مثال ماں دی محبت دے نال دے چھوڑی اس محبت اندر کتنا اخلاص ہوندا ہے کتنا اخلاص ہوندا ہے ادھر قسم خدا دی کر کے انا بڑی کمین بڑی بڑی ادھر وی میں اگلے لفظ کی میں بولا بڑے کمینے لوگ ہوندے نے جنہاں نو سजना بیلی محمت اعتماد ہوئے سجنا بیلیاں محبت اعتماد ہوا پیا محبت اعتماد نہ ہونے جیگو استعمال کر کے سٹ دے انفا ہو جنہ کی محبت اخلاص کہ جدو میرے مدیری کے کاجدار نے رب کی محمت نو پیار کرتا ہے کہنا پیار کرتا ہے دسیا گیا ہے دنیا کی ہر محبت کے اندر بناوٹ نہیں ہو سکتی ہے پر ماںحبت کے اندر بناوٹ نہیں ہو سکتی پر سونے ادھوری گل نہیں کرنی پوری گل کرنی ہے توجہ ہے ادھوری گل نہیں کرنی پوری گل کرنی ہے حش بیان کتیاں دے تھلے جنت میں کرو ری گل وال <سؤال> بیان کرو والا رب ادو راضی ہوا جدو باپ راضی ہوا بڑی ہے پر جدو ماں کی گل آئی ہے میرے نبی نے نسبت جنت والی ہے وہ جدواپ کی گل آئی ہے رب العالمین دے پاک حبیب نے نسبت جنت نال کیتی، رب لال رب لال کر, چھڑی ہے،, تاں کر کے ایک ہے, ایک ہے محبت محبت دی جا, مائے، دی جا باپ ہے کیوں جنت محبت جا ہے جنت محبت جا اور رب العالمین دی توحید تو او عظمت اور وڈیائی والی ہے رب العالمین جدو پیار سے شخص کی گل آئیے جنت ماں نسبت جوڑیے پر جدو یہ دروے پاپ کی گل آئیے رب کے حبیب نے جنت نال نہیں جوڑیا رب کی رضا نال جوڑ چڑیا سجنا اگر جے فاروخ آدم آپ نے امام احمد میرے نبی نے فرمایا اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہونداً تے عمر ہونا سی پر نبی نے فرمایا کہ نبی ہون دی حیثیت میں جنا پیار رب نال کرنا وا اگر ہو میرے نبی نے نسبت نبوت پر جدو ابو بکر گل آئیے میرے نبی نے نسبت ربولہ خواب عموماً عموماً سچا سجنا ہو یوسف پیغمبر ورگا ہو یوسف پیغمبر ورگا تک نبی نہیں سنمنے پر وے ادروے وے خواب جی ہو سکتا ہے بچے میں دوسرا مواشرے تعلق بڑا ہوناشرے بڑا تعلق ہوتا ہے بزرگ روپے اگر بچا بچوں پلے گا وہ داخل والا نہیں اگر بچہ وڈیا پلے گا تو بہت ہی اکل والا گا اتنے گا یہ درواز دنیا کے اکلی بڑی مشہور ہے دنیا جانتی ہے فارسی کا نسبے جہان ایران دا علاقہ اج کل رب جی بڑے پرانی گل شاخ اندر رب نے ادی دنیا رکھی شیخ شادی بیان دے نے میرا جی میں آسمان کا میری گھوڑی ہے میرے ہے میں اپنے جانور چارہ پانا ہے ادھر مرغی نو بھی خربوزہ لے لو پلے چھلکے گھوڑے نو پا دیا جی بی مرغی نا دیا جے یہ گل کر کے کھیڈنا شروع کر دکھ دے رب جی نو چاہتا ہے دے بہا I'm <laughs> تو جو ہے سجنا جنکھ بولو نہ میں یارہ تارے نے سورج نوکھا ہے چند نو ویک آئے مینو سجدا کر رہا ہے سنجو مینو سجدا کر رہا سرکار نے جدو اگلی سمجھانا سمجھا ادھر خواب سنیا خوابی واضح واضح جہاں جھوکریا یہ سامنے آج ہوئے گا انکساری کرنے والا ہوئے گا فرمان دابے ہوئے گا آپ نے جی گل سنی گل سنی ایک ہوں تابیر <سؤال> ایک ہوتی ہے تدبیر ایک ہوتی ہے تابیر تدبیر کھا ویخیا ہے قرآن درد دلیل ہے حضرت یوسف حضرت یقوب پیغمبر نے سنیا تاب بیان نہیں کی قرآن فرما فرمایا آیا بلیہ لا تک لا تک سسر اکا اللہ ہوا دیکھا کی آپ نے تعبیر بیان نہیں کی تھی تبھیر واضح بیاں نہیں کی آپ نے لا تک سسرا خواب بڑا جی آئی اخواب اپنے فراہو کے سامنے اس خواب نو بیان نہ کری اس خواب نو بیان نہ کری کیوں کیوں خواب بیاں کرے گا عموماً کہ دو ہمرتبا ہوا فضیلت مل دے جائے دل دل دل حسد پیدا ہو جاتا ہے میرا بیٹا ہے وہ جدو پھراوا نے سننا ہے آخرکار بیٹے نے جدو سننا ہے کہ اصا خواب در سو دیکھا گیا اصا یوسف کے سامنے کرنے تاب یوسف دے سامنے جھکنا پائے گا انہ دا بننا پائے گا انہ دے سامنے پائے گا تو فضیلت ہونی ہے، انہ نو گوارا نہیں ہونی پیدا ہوئے اکی کا کہ انہوں نے تڈے خلاف منصوبہ بنا ہے وہ سونے ایک گلجو نال جاگ کے سنیا جائے آپ نے جو سوچا سی ہویا کیا آ حضرت یوسف نے گل بیان نہ کی تھی پر حضرت جناب یو جناب یہوا کی سن رہی فیراوا سامنے پھیل گئی یہ تدبیر دے دکے نہیں چل رہی گل کرا گا ایمان صاحب گا حضرت یا اپنے تدبیر دسی سی تدبیر دسی سی خیر او پوری نہ ہوئی تقریر جو ہونا سی سو ہو کے رہ گیا پر سونے آ آ آ آ آ آ جدو پھر آمانے سی کہ سارے نے خواب دیکھا ہے, ہے, دی ہے یوسم کے سامنے جھکنا پوے گا اگلیاں گلا بعد نے کیا سوچیا کوئی انجا منصوبہ بناؤ انج د منصوبہ بناؤ کہ یہ تعبیر پوری نہ ہو تعبیر پوری نہ ہو منصوبہ نا نا نو ناکام کرن دی کوشش کی سی رب العالمین امین نے اسی منصوبے دنال حضرت یوسف تعبیر پوری فرما چیڑی بولونا سہان اللہ اوکھتے مولا دیا قدرتا ہمت مولا دکھلا گرفت نے, نے, نے سوچا سی کہ انج کرنے آپ تور کر دیا گے باپ تو دور کر دیا گے پاپت جدو دور کر کے یا قتل کر دیا گے یا پھر پر ہولکر پردیسی بنا دیا گے دی اللہ کرے خواب دی تعبیر پوری نہ ہوے۔ درویخ انہیں سوچا تبھی پوری نہیں دیاں گے جڑا طریقہ ازمایا ہے رب العالمین نے اسی طریقے تبھی پورا فرما چی دیا ہے اگلی گا فرمایا خواب بیان نہیں کرنا کرنا حسد پیدا ہوا میرے پہلے گل سمجھ لو ہسد آخری کنو نے ایک ہوں رش ایک ہوں دونوں درمیان جی مینو بھی دے دے آخ رش ایک سواب بھی بن جانا ہے کسی نو ویک رب دے رات بڑا خرچ فکر ہے ویک آخر ربا بڑا مال دتا ہی یہ تیر راہ خرچ کرتا ہے خیال اٹھیا ہائے مینو لبھے نہ لبے یہ ہاتھی نہ رو می لبے نہ لبے یہ ہاتھی نہ روایاں ہو جائے یہ بجڑ جائے یہ ٹورا نہ رہے حسد ہے میرے نبی نے فرمایا وہ ہسد ہے یاد دے اندر پہلا تکبر ہویا ہے دنیا حسد ہویا ہے اندر پہلا گنا خیر تکپر ہویا ہے دنیا تے حسد ہویا ہے جناب جناب حایل قابل جنابے حسد کی تا اے اے اے نے حسد کیا تفصیل وال نہیں جانا چاہتا زہریلے گنا نے کینات پہلے گنا نے پر ساڈے امام غزالی ورگا نے لکھیا ہے اے اے تکبر وڑیائی جہاں بندہ چاہتا ہے میرے بچوں ختم ہو جاوے فرمایا تین کم کرے وڑیائی مک جائے گی پہلا کم فرمایا دی صحبت بیٹھے جنا دم آپ مار لیا ہے وہ جنا ایمان ہے تو تو ہی تی سب کچھ تو توں گلا کون نہیں مانا قسم خدا دی بندہ فکیر وڈیائی مک نے صرف دماغ چیو رہا ہے فکیر سوبت بڑی برختہ نے خیر میں تفصیل وال نہیں جانا چاہتا سونے تارک سا تین صحبت سو بیٹھے گا دوسری گل فرمایا موٹا کپڑا پاوے اندر تکبر ہے موٹا کپڑا پاوے تکبر ختم ہو جائے گا تیسرا فرمایا گدے دی سواری کرے گدے سواری کرے تکبر ختم ہو جائے گا اور آ جاؤ ہسد رب حکمت والا ہے کردا پھر خوش ہوا چاہیے دیتا ہے جو نو چھوڑ دی تقدیر تیت نہ کر ایک روایت سنا نا ایمان تعدا ہوئے قدر بولو نا سبحان اللہ اللہ اللہ موسنا حمد ابن حمد دی روایت آ نامدار مدری تاجدار بیٹھے ہوئے نہیں حضور دے د ی کول بیٹھے ہوئے نا سوکیہ طور پہ چیر پڑتے نواں کون حضور دے دار اسلام کا زمان میں سکہ بٹھا دیا ہے اسلام کا زمان میں سکہ بٹھا دیا ہے اپنی مثال آپ ہیں یاران آتے نام نامدار بیٹھے ہوئے ہیں اور نال گل سنیا جے دے رسول پیغمبر جی حضرت فرما نے اصا مدینے مسنت احمد کی روایت فرمایا جا ساہ وے گا یاد رکھا جائے جی پکا چلتی ہوا ویخیا ایک انساری صحابی بھی لگیا ہوں ٹوٹی جتی سی انبے ہاتھ چ پکڑی ہوئی ہے تر آؤں اصا کہ حسرت بڑا خوش یار فرما بیٹھے گا گا صاحب رام نے نظرا اٹھائی کہڑا خوش بخش گا دیکھا حیرانگی کی اخیر ہو گئی اج بھی ہے جا کل آیا تیسرا دیہ آیا پھر میرے نبی آپ سرکار اپنے صحابہ گول بیٹھے ہوئے نے آپ نے پھر فرمایا یارو اج دن رکھے اس راؤ جڑا آ کا جنتی ہوا سا پیک رام حسرت نال دے نے کیڑا بندہ ہے خوش نصیب دو دن تھی کوئی آیا سی ویخی کہڑا بند ہو جن ہزور کی زبان نے جنتی بھی سارا دے چوڑی آپ نے فرمایا اس راہ تو جنتی آئے گا جدو جی اثا انتظار پہ کردے سا, کر دے سا. دم جا جی چہرا جی تلو ہوا اصا خور نال ویخیا ساری اکا وسو آ گئے آ جان والا بھی خوش نصیب ہوئی جن پہ بھی دو بار میرے نبی نے چنتی نے میں جدوں اس بندے بارے تین بار مدینے دے تاجدار دی زبان شریف چنتی ہون کی خبر سونی میرے دل دے اندر خیال پیدا ہو جا نہ ہو میں اس بندے حالات معلوم کرا کہ وجہ مدینے میں اس بندے کو جھگڑا ہو گیا میرا جھگڑا ہو گیا میں چاہنا کسم کھا لی میں آ گا گھر آسمنا بندہ نکھ دے باپا سامنے خیر یہ چلو ٹھیک ہے آؤ میرے نام تشریف لیاؤ فرما نے میں راتا گزاریاں نے میں کوئی وکر عمل نہیں پڑھتا بس اچھا ضرور سی کہ جدو ماڑی جی اک کھلتی سی کیونکہ ادو اے سی نہیں سن کہ بندہ سوے نا نا ماڑی جیسا پرت اک کھلی اللہ آمدبر، آمدبر، پر اور ویکھی جد ترائے دن گزر گئے نہ میری ابے لڑائی ہوئی سی نہ میں کوئی ابے نو آیا کہ میں ترائے دن گھر نہیں آوا گا میں تیر مدی تاجدار دلو سنے سی مدی تاجدار کو سنے سی میں انو معلوم کرنا چاہتی بھی تیرے اندر او کیڑا عمل ہے جینی وجہ ناز تراۓ دین مدینے دے تاجدار نے مسلسل تیرے جنتی ہون دی خبر دتی ہے اونے آکھیا یارا اور کوئی عمل نہیں اور کوئی عمل نہیں اے جڑا میرا دل ہے اے کس مومن دے بارے کھوٹ نہیں رکھدا اس دل دے جدو سوچیا اے کس مسلمان دا نقصان نہیں سوچیا ہمیشہ نفع ہی سوچیا اے توانو پتا نہیں اص مسلمانوں تو کنا دور بیٹھے ہاں مسلمان ہندرا واگ نہیں آتا وگ نہیں آنا گلاب ہوں کھینگرا واگ نہیں ہا جی بڑا شرارتی مومن کو بارے دل چوٹ رکھنے والا نہیں آسان دال نہیں آن تکلیف کی سوچن والا نہیں آتا تا کر کے میرے نبی نے فرمایا میرا مسلمان امتی تو گا نہ کہڑا کہڑا نہ نو زبان نال تکلیف دے نہ ہاتھ تکلیف دے او میں محمد کا ہی ہوئے گا توجہ نہیں فرمائی نظر ازا اکنال بولونا سبحان اللہ تا کر کے حدیث پاکے حدیث پاک ادرویخ جامع صغیر وغیرہ اندر میں رست و نیمان شریفی جپڑی ہے لیکھیا ہویا ہے جرا بندہ حلال کماوے ایک نبی دی سنت مطابق عمل کرے دو فرمایا اوندے شارت لوگ محفوظ رہے لوگ محفوظ آخن یار بڑا شیتان بندے نبی نے فرمایا دھوکا دین والا نہیں ہوتا دھوکا کھان والا ہوتا ہے وہ بخیل نہیں ہوتا وہ رب دے راہ خرچ والا ہوتا ہے ہاں دنیا جنتر جنتر اکثر جنت, جنت اک بول ہون فرمایا دنیا جنہوں بھولا جان دیے اندر بہتے بولے آنگے تے فنکار نہیں آ نہیں سمجھ لگی آخری گل کر اپنے موجود اترمند ہو گئی ہیں. لوگ فنکارا نو اکل مند سمجھتے ہیں فنکار زبان آخر نال گلا فنکاری لفزا دن دھوکھا دے آدھا فائدہ کر لو آدھا کر بار چنگا لوگ نقصان سیاح بند ہے فنکار ہے یاد رکھ لوگ آدھا فائدہ کرے وہ کمینا فرکار ہوتا ہے ہاں یاد رکھ لے اکل مند کہ وہ جہاں آدھا بھی فائدہ کرے آدھا بھی فائدہ کرے ہاں اگر آدھا نقصان ہوتا ہے فراڈ کرے وہ رب نو ناراض کرن پک کرنا ہے اکل مند سے سیاح نہیں سیاح دے پی دنیا دا نقصان کر جائے پر اپنے مولانا راضی کر جائے گے ہاں جن دیر تک یہ وقت نے وسط دان کرتے چلان گے جو دو وہ جمعے میں مسئلہ نہیں ہے مگر کوئی نصیحت دیا سبق اللہ ایک اللہ تلا ایک بندہ ادب پاک آئے درج کرنے گنی کو کر جا جا جاؤ تو میرا نہ لوڈ قرضہ ختم ہو جائے تیسے دینا ان شاء اللہ جی سارا قرضہ رفا دفا ہو جائے گا وہ آپ